نحمدہ ونسلی اللہ رسوله الہل اما بعد فاعوذ فعدب من منشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر علی عمری من العدت یفق کولی سبق نمبر تین سو سا سات آیت نمبر ایک سو سترہ تک لسن نمبر 307 ہنڈریڈ آیت نمبر 1 ٹو سیونٹین صورت الطارق لفسی ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وسما قسم ہے آسمان کی بطارق اور رات کو آنے والے کی وما ادرا اور کیا چیز بتائے تجھ کو مطارق وہ رات کو آنے والا کیا ہے انج الساقب چمکتا ہوا تارا ان کل نفسن نہیں کوئی شخص لمبا مگر علیہ اس پر حافظ حفاظت کرنے والا ہے نگرانی کرنے والا ہے فلین زرل پس چاہیے کہ دیکھے انسان مما خلق کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا خلقا پیدا کیا گیا مما ان دا اچھلنے والے پانی سے یخرجو نکلتا ہے ممبئی نسل بترا اب پیٹ کی ہڈی اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نہ بے شک وہ الارج آئی اس کے واپس لانے پر لقادر البتہ قادر ہے یوم جس دن تو سرائر جانچ پڑتال ہوگی پوشیدہ رازوں کی فمالہ تو نہیں اس کے لیے من قوت کوئی قوت ولا ناصر اور نہ کوئی مددگار وسوا قسم ہے آسمان کی ذات الرجع پلٹنے والے ول اور زمین الصدع پھٹنے والی ان نہو بے شک وہ لقول فصل البتا ایک فیصلہ کن بات ہے وما ہوا بلحزل اور وہ کوئی بے فائدہ بات نہیں ان بے شک وہ یقیدا چال چل رہے ہیں ایک چال و قیدہ اور ایک چال میں بھی چل رہا ہوں فمہل کافرین بس ڈھیل دے دو کافروں کو امہل ہم ڈھیل دو ان کو رویدہ ایک مدت تک سورت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح تسبیح کیجئے اسما نام کی رب کا اپنے رب کے العلہ جو سب سے بلند ہے اللہ وہ جس نے خالوقا پیدا کیا فصوا پھر درست بنایا ولوی اور وہ ذات قدرا جس نے اندازہ کیا تقدیر بنائی فہدا پھر ہدایت بخشی ولوی اور وہ ذات اخرجا جس نے نکالا المرآ چارا فجالہ پھر بنا دیا اس کو غثاءن ان خوش گھاس کوڑا احوا سیاہ کر دیا سن قر ان قریب ہم پڑھوا دیں گے تجھ کو فلا تو نہ تنسا تم بھولو گے اللہ مگر ماشا اللہ جو چاہا اللہ نے انہوں بے شک وہ یا وہ جانتا ہے الجہرا ظاہر کوقفہ اور جو پوشیدہ ہے وہ نویسر کا اور ہم آسان کر رہے ہیں تجھ کو تیرے لیے لیلیسرہ واسطے آسانی کے فذکر پس نصیحت کیجیے ان اگر نفعت الذکرہ فائدہ دے نصیحت کرنا سید وک ان انقریب نصیحت پکڑے گا من یخشا جو ڈرتا ہوگا وہ یتجن نہ اور گریز کرے گا اس سے الشق سب سے زیادہ بدبخت الذي وہ جو یسلا داخل ہوگا النار القبرا بڑی آگ میں ثم پھر لا یمو تو نہ وہ مرے گا فیح اس میں ولا یاح اور نہ زندہ ہوگا قد افلاحا یقیناً فلاح پا گیا منتظک جس نے پاکیزگی اختیار کی وہ اور ذکر کیا یاد کیا اس مربی ہی اپنے رب کا نام فسلا پھر نماز پڑھی بل بلکہ فرون الحیات دنیا تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو ولآخر اور آخرت خیر بہتر ہے وہ اور زیادہ باقی رہنے والی ان یقین حاضص صحف البتہ پہلے صحیفوں میں ہے صحف ابراہیم و موسا ابراہیم اور موسا علیہ السلام کے صحیفوں میں سورت الغاشیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حل اتا کا کیا آئی ہے تیرے پاس حدیسو خبر الغا شیا ڈھانپ لینے والی کی چھا جانے والی آفت کی خبر آئی ہے تیرے پاس وجوہن کچھ چہرے یما دن اس دن خاش زلیل ہونے والے ہیں عاملتن عمل کرنے والے ہیں ناصبت محنت کرنے والے ہیں تھکنے والے ہیں تسلا داخل ہوں گے نہ آگ میں حامیہ بھڑکتی ہوئی جلتی ہوئی تسقا پلائے جائیں گے من ایک چشمے سے آنیا کھلتے ہوئے پانی کا لئی سل تا نہیں ان کے لئے کوئی کھانا اللہ سوائے من دری کانٹوں کے کانٹوں کے سوا کچھ کھانے کو نہ ملے گا لا یسمنو نہ موٹا کرے ولا اور نہ کام آئے من جوع بھوک سے وجوہن ہن کچھ چہرے یو مزن اس دن نائمہ نعمتوں والے ہوں گے لسائ اپنی کوششوں پر رادیہ راضی ہوں گے فی جنت علی آلی مقام جنت میں ہوں گے لاتسماؤ نہ سنیں گے فیہا اس میں لاغیہ کوئی لغو بات کوئی بہودہ بات فیہا اس میں اینن چشمے ہوں گے جاری بہتے رواں فیہا اس میں سررن مسندے ہوں گی مرفو بلند و اکواب اور پیالے موضوعہ آہ رکھے ہوئے و نمارکو اور تکیے مصوفہ صف در صف وزراب اور مسندیں قالین مبسوسا بچھا کر رکھی ہوئی پھیلی ہوئی افلا ان کیا پھر وہ نہیں دیکھتے ابلی اونٹ کی طرف کئی خلقت کس طرح پیدا کیا گیا علاسما اور آسمان کی طرف کئی فرو کس طرح اونچا اٹھایا گیا جبالی اور پہاڑوں کی طرف کئی فن کیسے نصب کر دیے گئے وَإِلَى الْأَرْضِ اور زمین کی طرف فس کس طرح بچھائی گئی فذکر، بس نصیحت کرتے رہو ان بے شک مذکر، آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں لست علیہم ہم بے آپ ان پر کچھ داروغہ نہیں الا مجر من تولى جو موڑ جائے وکفر اور کفر کرے فيعذبہ اللہ تو عذاب دے گا اس کو اللہ الاذاب الاکبر سب سے بڑا عذاب ان الینا بیشک ہماری طرف یا بہم ان کا لوٹنا ہے ثم اننا پھر بے شک علینا ہمارے ذمہ حسابہم ان کا حساب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم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 124. يخرج من بين الصلب والترائب 125. إنه على رجعه لقادر يوم تبل السرائر 126. فما له من قوة ولا ناصر 127. والسماء ذات الرجع 128. الصدع 129. 119. لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا 110. بسم الله الرحمن الرحيم 119. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى 110. والذي قدر فهدى 111. والذي أخرج المطعى 112. فجعله غثاء أحوى 113. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله 114. إنه يعلم 111. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى 112. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى 113. ثم لا يموت فيها ولا يحيا 114. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى 119. بل تؤفرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى 110. إن هذا لك الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى 111. بسم الله الرحمن الرحيم 112. هل أتاك حديث الغاشية 113. وجوه يومئذ خاشعة نارا حامية تسقى من عين لهم طعام شسلامی من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع ہوئی يومئذ ائی مت لا تسمع روی جاری پی ہائی جہ فی ہر نوا چو آنا ونمارق کو مس مبت 124. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت 125. وإلى السماء كيف رفعت 126. الجبال كيف نصبت 127. وإلى الأرض كيف سطحت 128. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر 111. إلا من تولى وكفر 112. فيعذبه الله العذاب الأكبر 113. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم